السلام علیکم و رحمۃ اللہ شریک لہ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 ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبرهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبنهم فيخد orden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 يَا الَّذِينَ آمَنُ فی سلم ولا یادین خطوطان گذشتہ رات فرزندان پاکستان نے نئے سال کا جشن منایا ہے اس موقع پر ہوائی فائرنگ بھی ہوئی اور کثرت سے آتش بازی بھی ہوئی مردوں اور عورتوں کا اور لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط بھی ہوا مبارک بادوں کے تبادلے بھی ہوئے اور یوں وقت اور پیسے کا زیاد دیکھنے میں آیا کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو اقتصادی بدحالی کا شکار ہے یہ وہ قوم ہے جس کا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے یہ وہ قوم ہے جسے ہر سال سیلابوں کا سامنا ہوتا ہے اور یہ وہ قوم ہے جسے روزانہ کہیں نہ کہیں زلزلے کے جھٹکے دیے جاتے ہیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ کلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے جس کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل امتی معافن عل المجاہرین میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے مجاہرین کے یہ مجاہرین کون ہیں جو چہر کے ساتھ اعلانیہ گناہوں کا ارتقاب کرتے ہیں اور مجاہرین وہ بھی ہیں جو چھپ کر گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس گناہ کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں اور جو اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس پردے کو خود ہی فاش کر دیتے ہیں تو یہ دو طرح کے انسان مجاہرین تو جہارن اعلانیاں گناہ کرنے والے جن کو حیا کی ایک رمق بھی حاصل نہیں ہے فرمایا کہ یہ لوگ کسی بخشش کے مستحق نہیں ہو سکتے شریعت کی میزان میں یہ عمل اس لیے بھی باطل ہے کہ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کے ذریعے ایک بے پناہ دولت کو گویا آگ لگا دی جاتی ہے جو کہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور ان دلمبدرین اقانوی اخبان شاطین مبدرین جو ہیں فضول خرچ اور اسراف کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطانوں کے دوست ہیں جو پوری طرح شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں اور اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے کہ سال نو کا آغاز اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے کیا جائے تو آگے پورا سال کیا اس کے کی اثرات ہوں گے اور کیا بھیانک نتائج مرتب ہوں گے یہ ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ ہے ہمارے اندر دو قسم کے کیلنڈر رائج ہیں ایک میلادی اور عیسوی اور دوسرا قمری اسلامی یا ہجری اسلامی اور ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور میلادی یا عیسوی سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے ملادی سال کا آغاز ہم اس قسم کی تماش بینی سے کرتے ہیں اصراب سے کرتے ہیں مرد و زن کے اختلاط سے کرتے ہیں اور جہارن اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں جب سال کا آغاز اس قدر نحوست ذلت اور قص پر قائم ہوگا تو آگے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے اسی طرح ہجری سال کے اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز بھی ہم کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے تو شیطان دو قسم کے گروہوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک وہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے لیے سینہ کو گوبھی کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں چیختے چلاتے اور دھاڑتے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ خوارج کا جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اہتمام کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں اور اس دن کو بطور عید مناتے ہیں یہ عمان وغیرہ میں یہ لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں یہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہے بدعتوں سے بھرپور اگلا مہینہ سفر کا ہوتا ہے اور سفر کو یہ قوم نعوذ باللہ منحوس قرار دیتی کہ سفر جو ہے وہ نحوس والا مہینہ ہے اور خاص طور پہ سفر کا جو آخری بدھ ہے وہ تو سراسر نحوس کا باعث ہوتا ہے اس مہینے سفر کرنا شادی بیاہ کرنا یا بدھ کے دن گھر سے باہر نکلنا وہ جائز قرار نہیں دیتے اسے باعث نقصان سمجھتے ہیں ان بے حیا قسم کے انسانوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے یہ سفر کا مہینہ اور باقی سارے مہینے اور بدھ کا دن اور باقی سارے دن اللہ پاک کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ رب العزت کی کوئی مخلوق نوست کا باعث نہیں ہے اے انسان نوست اپنے لیے تو خود ہے تیرے اعمال ہیں تیری بدعقیدگی ہے تواہرکم محکم تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے اعمال تمہارا شرک تمہاری بدعت تمہارے یہ گمراہ کن افکار تمہاری بدآمالیاں یہ چیزیں سراسر نفوست کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ دن دنوں میں سے کوئی دن باعث نفوص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ زمین کا کوئی ٹکڑا باعث نفوص نہیں ہے ہاں اگر کوئی دن منحوس ہو سکتا ہے یا کوئی زمین کا ٹکڑا منحوس ہو سکتا ہے تو وہ تیرے اعمال کی بنا پر جس دن تو گناہ کرے گا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے اور وہ دن اس لیے نہیں کہ اللہ نے اسے نحوست کی بنا پر پیدا کیا بلکہ اس لیے منحوس ہے کہ تو نے اپنی سیاہ کاری سے اسے نحوست سے بھر دیا اور جس مقام پر تو گناہ کرے گا وہ گناہ تیرے لیے باعث نحس ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی نے اس مقام کو نحوس کی بنا پر قائم فرمایا ہے بلکہ اس مقام کو تیری سیاہ کاری اور تیرے گناہوں نے تیرے لیے نحوس کا باعث بنا دی ہے تو یہ ہمارے سال کا آغاز ہے اگلا مہینہ ربیع الاول کا اس میں یہ قوم جلوسوں کا اہتمام کرتی ہے اور محبت مصطفیٰ علیہ اسرات والسلام کی حجت لے کر بہت سے غیر شرعی امور کا ارتقاب کرتی ہے یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے اور وہ ہمارے میلادی اور عیسوی کیلنڈر کا آغاز ہے جب اثاسی بدرت پر ہو گناہوں پر ہو اور گناہ بھی جہارن اعلانیہ ہوں تو بتائیے پھر آگے برکتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں تیمن اور برکت تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کا نام لینے کی بجائے بداعت کا ارتکاب کریں خرافات میں ملوث ہوں اور یوں اپنی بے دینی ظاہر اور ثابت کریں تو پھر یہ آگے آنے والے دن اور پورا سال ہمارے لیے کیسے باعث برکت ہو سکتا ہے ہم قسموں سے دعا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سال با برکت ہو اور مبارک ثابت ہو جبکہ آغاز ہی معصیتوں پر قائم ہو بدعتوں پر قائم ہو اور خرافات پر قائم ہو یا ایل دینا فی سلم کاف ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا غلط طبق خطواد شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا شیطان کی اتفاع نہ کرنا بلکہ تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جا اپنے پورے وجود کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی زبانوں کے ساتھ اپنی ٹانگوں اور پاؤں کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ الغرض پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ ان میں سے کوئی چیز اگر اسلام کے دائرے سے خارج ہوگی تو وہ غیر محفوظ ہوگی وہ شیطان کے چنگل میں ہوگی اور شیطان اس خارجی چیز کی بنا پر تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر تم سارے کے سارے دین اسلام کے حصار میں آ جاؤ اس احسار میں محصور ہو جاؤ اور مقید ہو جاؤ تو تم سارے کے سارے محفوظ ہو جاؤ گے شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے اور شیطان کی جو دربے کاری انسانوں پر پڑتی ہے اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے ورات طبی خود شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیر بھی نہ کرنا وہ تمہارا بین دشمن ہے اور تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا تو دین اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ایک مطلوب ہے مکمل داخل ہونا شریع امر ہے جو کہ بہت سے تحفظات اور سلامتیوں کا باعث ہوگی اور ایسے انسان کی اخروی فلاح کا باعث بنے گی یہ انتہائی اہم حکم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ و عمل دین اسلام میں داخل ہو جائیں یہ جو نئے سال کی مناسبت سے خرافات کا اظہار ہوتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے اس کو ایک اور پہلو سے دیکھا جائے اور وہ پہلو عقیدے سے منسلک ہے جس کو شرعی اصطلاح میں الولا والبرا کہا جاتا ہے جو کہ دین اسلام کے اولین اور اہم ترین عقائد میں شمار ہوتا ہے بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی سوچ اور فکر انسان کو لائق ہوتی ہے الولا ولبرا کی ہے محبتیں اور دوستیاں اب کس کے ساتھ ہوں نفرت اور عداوت کس کے ساتھ ہو کل تک میں کافر تھا میرے دوست کون تھے اور دشمن کون تھے آج میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب میرے دوست کون ہونے چاہیے اور دشمن کون ہونے چاہیے یہ اول ذمہ داری ہے کہ انسان اس پہلو سے سوچے تبھی تو رسول اللہ علیہ عسلم کی حدیث ہے کہ او تھوڑی ایمان ہے فی اللہ ولمدہ فی اللہ اسلام کی جو سب سے مضبوط کڑی ہے ان پورا دین اسلام ایک زنجیر کی مانند ہے اور زنجیر کی بہت سی کڑیاں ہوتی ہیں نماز ایک کڑی ہے زکوٰۃ ایک کڑی ہے روزہ ایک کڑی ہے لیکن سب سے مضبوط کڑی کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت اور عدابت ہو تو اللہ کے لیے اس کو اوتر ایمان ہونے کا شرف حاصل ہے گویا اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے اپنے تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے بالکل سمامہ بن اسل کے واقعہ سے حاصل ہونے والے دروس کی طرح جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا پہلے وہ عیسائی تھے عمرہ کرنے جا رہے تھے صحابہ نے گرفتار کر لیا رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا باندھ دیے گئے اللہ کے پیارے بحمد سماما کے پاس آئے اور ازراہ شفقت ترقم اس سے پوچھا کہ ما بالو گے یا سماما سماما آپ کا کیا حال سماما غصے سے بفرا ہوا کیونکہ کافر تھا کہتا ہے کہ ان تقتل, تقتل التخت و میں وہ تو شاکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون بہت مہنگا ہے میری قوم بدلہ لے گی اور اگر مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں بلکہ اس کی قدر کروں گا اور اس کا بدلہ چکا ہوں گا آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اگلے دن دوبارہ آئے پھر وہی سوال سماما کیسے ہو پھر وہی جواب ان تخت التخل میں وہ انتوں نے امشا گرا کہ اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے بڑے بھاری خون والے شخص کو قتل کرو گے جس کی قوم اس خون کو رائگاہ نہیں جانے دے گی بلکہ بدلہ لے گی اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں بلکہ اس کا بھی بدلہ دوں گا تین دن ایسا ہی ہوا اور ان تینوں دنوں میں سمامہ بن اثال بڑی غور سے صحابہ کے طرز عمل کو اللہ کے پیارے بیغمبر کی اسلوب اتباع کو طریقہ نماز طریقہ ذکر ہر چیز کو دیکھ چکا تھا بڑا متاثر ہوا صحابہ کے آپس کے پیار کو دیکھ کر آپس کی محبت کو دیکھ کر آپس کے تعلق اور بلا کو دیکھ کر چوتھے دن اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اسلام قبول کر لیا وہ قصہ ہے الگ سے اسلام قبول کرنے کے بعد سماما کے پہلے جملے کیا تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے کچھ دیر پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا نورد بلّہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا اب میرے نزدیک سب سے محبوب چہرہ محبت اور پیار کے لائق چہرہ آپ کا بن چکا ہے یعنی اسلام قبول کرتے ہی ایک عجیب انقلاب آ گیا اور دل کی کایا پلٹ گئے اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل دین اسلام کا دین تھا اور اسلام قبول کرتے ہی سب سے بڑھ کر محبت کے قابل دین اسلام بن چکا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر شہر مدینہ تھا اب سب سے بڑھ کر محبت کے قابل شہر مدینہ بن چکا ہے یہ ہے اسلام قبول کرتے ہی جو ایک انسان کے دل میں ایک انقلاب وبا ہوتا ہے اور ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اپنے تعلقات کا جائزہ لیتا ہے نفرت اور محبت کی اساسوں کو یکسر تبدیل کر لیتا ہے اور آگے چلیں آگے معاملہ اتباع کا تھا عمل کا تھا کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ سلم میں تو گھر سے عمرہ کرنے نکلا تھا کیونکہ ہمارے مذہب میں عمرہ کا شکار موجود ہے لیکن آپ کی قوم نے مجھے گرفتار کر لیا اب چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا اب بتائیے کہ دین اسلام میں عمرہ ہے یا نہیں اگر ہے تو جاؤں گا ورنہ یہیں سے گھر لوٹ جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ہمارے دین کے شاعر میں عمرہ موجود اور تم جا سکتے ہو چنانچہ وہ طریقہ صحیح کروانہ ہو گیا اور آگے اہل مکہ جن کو سماما کے اسلام قبول کرنے کی خبر مل چکی تھی اور وہ سماما کی آمد کے منتظر تھے ایک مقام پر جمع تھے جب سماما مکہ میں داخل ہوئے تو ان سب نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تھا سبہ تھا سمامہ تم بے دین ہو گئے تم نے اپنے آباء داد کے دین کو چھوڑ دیا اور سابی بن گئے بے دین ہو گئے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سمامہ بہت بڑا تاجر تھا اور پورے مکہ میں گندم کی سپلائی سمامہ کے ذریعے ہوتی تھی پورے مکہ میں گندم سمامہ بھیجتا تھا اور تاجر تھا بہت بڑا جب اہل مکہ نے کہا کہ تم سابی ہو چکے ہو تو سماما نے کہا کہ ماں سب و لاکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سابی نہیں ہوا بلکہ میں نے اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی ہے اور اللہ کے سچے رسول کی اطاعت قبول کی ہے اہل مکہ سن لو یا اہل مکہ بن لا لایا تھی اللہ محبت و ہندا تھے حت یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ تمہارے پاس میری طرف سے آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا تجارتیں بھاڑ میں جائیں دانا بھی نہیں آئے گا حتٰ یا دنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر سے عزن لے لو اجازت لے لو مدینے جاؤں گا آپ سے پوچھوں گا کہ ان مشرقین کو ان مردودوں کو گندم سپلائی کر سکتا ہوں ان کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہوں تجارت کر سکتا ہوں اگر اللہ کی پیغمبر نے اجازت دی تو گندم آئے گی روک دیا تو ایک دانہ بھی نہیں آئے گا یہ ہے انقلاب اسلام قبول کرتے ہی اب تو انقات کی اساس کیا ہے اطاعت کی اساس کیا ہے محبت اور نفرتوں کی اساس کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے اور یہ اولین ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ذمہ داری ہے رسول اللہ کا فرمان ہے الحب فی اللہ بل فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغد الفرت بھی اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کی حدیث منا حب اللہ وبد ود منا فخر استقمد المان جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے نفرت کی تو اللہ کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے روک لیا تو اللہ کے لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا ان نصوص سے ثابت ہوا کہ عقیدہ ولاو البرا دین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل کہ تعلق کس سے قائم کرنا ہے اور عداوت کس سے قائم کرنی اب کفار کے ساتھ تعلق یہود و نسارہ کے ساتھ تعلق اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اس تعلق کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہودی بن جائیں تبھی تعلق بنے گا یا آپ ہندو بن جائیں تب ہی تعلق بنے گا نہ ہی یہ معنی ہے کہ آپ کا نام ڈیوڈ ہو جائے یا رام لال ہو جائے تبھی آپ یہودی یا ہندو بنیں گے نہیں نام آپ کا عبداللہ ہے عبدالرحمان ہے مذہب آپ کا اسلام ہے لیکن آپ اگر کفار کے کلچر اور ان کی ثقافت سے محبت کرتے ہیں ان کے تہواروں سے محبت کرتے ہیں اور جو ان کا انداز نشست و ہے اس سے محبت کرتے ہیں تو گو آپ نام کے عبداللہ ہیں مگر عمل کے آپ انگریز ہیں اور کافل گو آپ نام کے عبدالرحمن ہیں لیکن عمل کے آپ ہندو ہیں اور یہ روش قطعاً قابل قبول نہ ہوگی یہ جو میلادی کیلنڈر ہے میلادی تاریخیں ہیں یہ اسلامی نہیں ہیں یہ کیلنڈر کفار کا ہے یہود و نسارہ کا ہے ہم اس لیے اس کو اپنا رہے ہیں کہ ہم پر یہ مسلط کر دیا گیا ہے اور اس کے بغیر ہمارا پاکستان میں گزارا مشکل ہے ناممکن ہے اس تاریخ کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں خوشی سے استعمال نہیں کرتے تو یہ تقویم کفار کی تقویم ہے اور نئے سال کی خوشی یہ کفار کا تہوار اپنے نئے سال سے کفار خوش ہوتے ہیں ہم ان کی غلامی کریں اور ان کی طرز پر ہم بھی نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں جشن منائیں یہ کفار کی اتوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کفار کا مذہب قبول کر کے کافر بنیں گے کہ ہندو نام رکھ کر ہندو بنیں گے بلکہ نام آپ کا اسلامی ہو مذہب آپ کا اسلام ہو لیکن کفار کی تہذیب کفار کی ثقافت کفار کے تہوار کفار کی خوشیاں آپ اپنائیں گے تو آپ ان سے محبت کر رہے ہیں اور ان میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ پیارے بیگمبر کا فرمان ہے من تشبہ میں فہو امن ہو جو شخص کسی قوم سے تشبہ و اختیار کرے گا مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ جس قوم کی نقالی کرو گے اور جس قوم کی تقلید کرو گے تمہارا شمار انہی میں ہوگا جب کل قیامت قائم ہوگی تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے جوتے چاٹنے کا تم کو فخر محسوس ہوتا ہے اور جن کے پلے بننے کا تم کو شوق ہے انہیں کے ساتھ حشر ہوگا جن کی غلامی تقلید اور جن کی پیروی میں تم ان کے تہواروں کو مناتے ہو اور ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہو اور مبارک مبارکبادوں کے تبادلے کرتے ہو اس میں کوئی جو ہے وہ عنصر نہیں ہے کہ مسلمان اس سال نئے سال کی آمد پر کسی خوشی یا تہوار کا اہتمام کریں کہ مبارکبادوں کا تبادلہ کریں کہ جشن کی وہ صورتیں جو ہم نے دیکھی یا سنی ان کا اہتمام کریں کوئی جو ہے وہ انصر یہ دین اسلام سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ دین اسلام سے ماخوز ہوتا ہے ہمارے میڈیا کا بڑا گھرانہ کردار ہے اور وہ یقیناً شیطان کا کردار ادا کرتا ہے جو دنیا بھر کے سال نو کی آمد پر جشن دکھاتا ہے امریکہ میں یہ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں یہ ہو رہا ہے برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے یورپ میں یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے تاکہ وہ لوگ جن کو انگریز کے جوتے چاٹنے کا شوق ہے وہ مزید نقالی جو ہیں وہ ترق حاصل کر سکیں اور پروگرام سیکھ سکیں تو اس میں جو شیادین کی وہ کی ایک صورت ہے اس شیطان کی وہی کا پورا کردار ہمارا میڈیا ادا کر رہا ہے اور کفار کے جو ہیں وہ طریقہ ہے جشن نشر کر کے بیان کر کے اس کی تحریر اور ترغیب دے رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کو کہ وہ بھی انہی کی طرح شترے بے مہار بن کر گھروں سے نکلیں پوری رات باہر ایک بدترین اختلاط کی شکل ہو اور سارا وہ کلچر تم اپناؤ جو کفار بناتے ہیں آفرین ہیں ان باہیا والدین کے لیے جو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ باہر جاؤ اور جا کر تماشا کرو جشن مناؤ اختلاط کی یہ بدترین صورت اختیار کرو آفرین ہیں ان کی حیا پر اور ان کی غیرت پر یہ تو دیاست ہے دیوس بنا اس کے بارے میں رسول اللہ عصم کا فرمان ہے کہ تیوس انسان کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی کل قیامت کا دن ہوگا جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی لیکن ایک تیوس انسان کو جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہوگی اس قدر جنت سے دور کر دیا جائے گا کہ جنت کا داخلہ تو کجا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اور حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او, أو, أو فرما کہ زمین کی پشت پر ایسی کسی قوم کا وجود ہی نہیں ہے جس کو اللہ پر ایمان ہو اللہ کے رسول پر ایمان ہو روز آخرت پر ایمان ہو اور اس ایمان کے باوجود وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ایسی کسی قوم کا اس زمین کے نقشے پر وجود ہی نہیں اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت ہے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ تضاد جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ دونوں میں سے ایک شکل ضرور ہوگی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی بلابا ہوں خواب ان کے باپ کیوں نہ ہو او اب یا ان کی اولاد کیوں نہ ہو او اخوا نہ ہو یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو او اور ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہو وہ یہ رشتے قربان کر دیں گے یہ ہے عقیدہ اسلامی منہج اسلام بلکہ منہج توحید کیونکہ البرا البرا یہ توحید کی اہم ترین شاخ ہے مضبوط ترین کڑی ہے یہ اور یہ عقیدہ توحید کے مظاہر میں سے ہے جس پر صحابہ کے نام قائم تھے اشد القفار رحما وبئی نہ ہو کہ صحابہ کا منج یہ تھا کہ کفار کے مقابلے میں سخت کفار کے بین دشمن بتائیے جس دشمنی ہو جس کے مقابلے میں آپ سخت ہوں اس قوم کا کلچر آپ اپنائیں گے اس قوم کی تکالیف کو آپ اپنائیں گے اس قوم کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے اس قوم کے تہواروں پر مبارکبادوں کا تبادلہ کریں گے یہ تو محبت کے مظاہر تو اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم موجود نہیں ہے جس کا الدار اس کے رسول پر خالص ایمان ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہو خباب اور بیٹے کیوں نہ ہو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس آیتِ قریمہ میں چار قسم کے رشتوں کا ذکر ہے اور ان چار رشتوں کی مثال صحابہ صحاب نے پیش کی تھی جنگ بدر والے تھے کہ ان سے کوئی محبت نہیں کریں گے خواب ان کے باپ کیوں نہ ہو یہ اشارہ نبی السلام کے عظیم صحابی ابو بیدہ بن چرا رضی اللہ رانو کی طرف ہے مار کے بدر میں موجود تھے اور کفار نے دیکھا مسلمانوں نے دیکھا تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک تلوار چلی اور اس تلوار کے نتیجے میں کھوپڑی اڑی اڑتی ہوئی وہ دور جا گری تلوار چلانے والا ابو بیتاب جل رہا تھا اور وہ کھوپڑی اس کے باپ کی تھی جہارن اعلان اپنے باپ کو قتل کر دیا کہ محبت اور تعلق کی اثاث تو عقیدہ توحید عقید اور دین اسلام ہے مقابلے میں باپ کیوں نہ ہو اس کی کھوپڑی اڑا دی جائے گی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اور فرمایا کہ خواب وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو سید نبوب کے صدیق رضی اللہ ہو مار کے بدر میں اپنے بیٹے عبد الرحمان کو تلاش کرتے پھر پورا پروگرام تھا کہ اپنے بیٹے کو دیکھتے قتل کر دوں گا کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ ان کی گرفت میں نہ آ سکا ان کے سامنے نہ آ سکا بلکہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ بیٹے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تو کئی بار میری تلوار کے نیچے آیا مگر شفقت پدری غالب آ گئی اور میں تمہیں قتل نہ کر سکا صدیق کے کائنات نے فرمایا ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا اور قتل کر دیتا تیسرا رشتہ بھائی کا کہ بھائی کیوں نہ ہو یہ اشارہ مصبر عمیر رضی اللہ کی طرف ہے جنہوں نے جنگ بدل میں اپنے بھائی نے عمیر کو قتل کر دیا اور کوئی محبت ان پر غالب نہیں تھی کیونکہ وہ کافر تھا اور کافر بھائی کیوں نہ ہو کسی دوستی کے قابل نہیں ہے اور کسی تعلق کے قابل نہیں ہے ہاں اگر میدان جنگ نہ ہوتا عام گھر میں رہن سہن ہوتا باپ کافر ہے بیٹا کافر ہے تو وہ تعلق روا رکھنا جائز ہے لیکن یہاں تو مقابلے کی شکل اور باپ بیٹا باقاعدہ محادرائی کر کے آپ سے مقابلے پر آمادہ ہیں تو ان حالات میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور سامنے آئیں گے اور چوتھا رشتہ جو ہے وہ خاندان کا کوئی بھی فرد قبیلے کا کوئی بھی فرد کہ مظاہر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی رضو کی طرف سے پیش آئے انہوں نے جنگ بدر میں چن چن کے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کیا اپنی برادری اور قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل کیا بلکہ جنگ بدر کے بعد جب ستر قیدیوں کے بارہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مشاورت طرف کی تو اکیلے امیر عمر کا مشورہ تھا کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے آج ہمارے امتحان کا دن ہے تو آج ہم ایسا کریں ان میں سے جو رشتہ دار میرے ہیں میرے سپرد کر دیے جائیں تاکہ میں ان کو قتل کروں جو بکر صدیق کے ہیں انہیں سونپ دیے جائیں تاکہ وہ ان کو قتل کریں جو زبان غنی کے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ ان کو قتل کریں تاکہ آج ہماری محبت اور تعلق بدین کا سچا امتحان ہو جائے اور کڑا امتحان ہو جائے تو خواب قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں اور خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں مگر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ایمان ہے وہ ان سے دوستی قائم ہی نہیں کر سکتے تو کیسے ان کے کلچر سے محبت ہوگی کیسے ان کے تہواروں سے محبت ہوگی کیسے ان کی ثقافت سے محبت ہوگی یہ لوگ اپنے ایمان کی طرف رجوع کریں اور یہ طے کر لیں سوچ لیں کہ قیامت کے دن یہی جو تعلقات کی اساس ہے فضیلت کا باعث بنے گی اور کامیابی کی اساس بنے گی رسول اللہ عسم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا فرمایا کہ اناس من امتی میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اللہ اکبر نئی سب امبیا بلا شہدا نہ تو وہ نبی ہیں نبی ہو ہی نہیں سکتے نہ وہ شہید تھے ان کو اللہ کی رام شہادت کا شرف حاصل نہیں ہوا لیکن یقم امبیا بس شہدا لقربہ تو من اللہ نبی اور شہید ان کو دیکھیں گے رشے کریں گے ان کے اللہ سے ان کے قرب کو دیکھ کر اور ان کی مجارس کو دیکھ کر کس قدر اللہ کے قریب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا ایک اور دور بیٹھا ہوا تھا اللہ کے پیار بیگمبر یہ خطبہ نماز کے فوراً بعد ارشاد فرمایا تھا وہ گھٹنوں کے بل ہی اٹھا گھٹنوں کے بل ہی چلتا ہوا اللہ کے پیارے بیگمبر تک پہنچ گیا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا کہ کھڑے ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے جن جنوں پر بیٹھا تھا انہی کے پر چلتا ہوا اللہ کے پیارے بیگمبر کے پاس پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایسا قرب ایسی مجالس کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے کن لنا بتائیے وہ کون لوگ ہیں کیا ان کا کردار ہے رسول اللہ سب نے شاع فرمایا کہ ہم من نواز القوائل یہ لوگ مختلف قبیلوں کے ہوں گے مختلف بولیاں بولنے والے مختلف رنگوں کے کوئی گورا اور کوئی کالا کوئی عربی اور کوئی عجمی مختلف قبائل سے نکالے ہوئے دسکارے ہوئے لوگ ہوں گے لیکن یہ سب اکٹھے ہوں گے ان میں ایک قدر مشترک ہوگی اور وہ یہ کہ توحید کے لیے محبت لا لہد اللہ کے لیے محبت اور آپس میں میل جول تعلق ملنا تو اللہ کے لیے بچھڑنا تو اللہ کے لیے یہ ایک چیز میں موجود ہوگی اللہ پاک ان کے اس کردار اور عمل کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوگا راضی ہوگا کہ ان کو اپنا یہ قرب عطا فرما دے گا اور اپنے قریب ترین مجلس ان کو عطا فرما دے گا کہ انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ لوگ انبیاء سے افضل ہوں گے انبیاء کا قرب ان سے زیادہ ہوگا ہم بھی یاد دیکھیں گے کہ باقی لوگوں کی بہ نسبت یہ زیادہ اللہ کے قریب ہے تو ان کا یہ قرب ان کے لیے رشک کا باعث ہوگا یہ بڑی عظمت ہے یہ اللہ البرا محبت اور دوستی اللہ کے لیے ہو نفرت اور عدالت بھی اللہ کے لیے ہو ارے محبت بھی عبادت ہے اور نفرت بھی عبادت ہے اگر ان دونوں کی اساس دین ہو توحید ہو اور اللہ کے رسول کی محبت ہو تو یہ محبت کے مظاہر میں سے ہے آپ کسی قوم میں عملا شامل نہ ہوں ان کا نام نہ رکھیں ان کے مذہب کو قبول نہ کریں لیکن ان کی ثقافتوں سے پیار کریں ان کے لباس سے پیار کریں کل ان کی بالوں کی کٹنگ کا طریقہ ہمارے میڈیا پر آئے اگلے دن ہم کو اختیار کر لیتے ہیں اور کل ان کے لباس کا ڈیزائن کسی بجلنے میں آ جائے ہم اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں انتہائی بیہودہ قسم کی پینٹیں پتلونیں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی اور پیون لگے ہوئے پتہ نہیں کیسے ہم قابل قبول ان قرار دیتے ہیں یہ سب ان کے کلچر ان کی ثقافت کی محبت ہے اور یہ محبت عقیدۂ ولا ولبرا کے منافی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی توحید کا جائزہ لیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور بجائے اس کے کہ ہم عقیدہ کے خلاف کسی عمر کی طرف مائل ہوں ہمیں چاہیے کہ سچا عقیدہ اپنے اندر پیدا کریں البلا ولبرا کی کامل محبت کے ساتھ کہ محبت کے قابل کون ہے کہ محبت کے قابل ہیں اس سے محبت کی جائے نہ کہ اسے نفرت کی جائے نہ کہ اس کے غیبتیں کی جائیں نہ کہ اس کا نمیمہ کیا جائے نہ کہ اس پر اعظام تراشی کی جائے اور جو لوگ نفرت کے قابل ہیں ان سے قطعاً محبت نہ کی جائے اس طرح قدخلو فی سلم کافہ کی امنی تصویر ہم بن جائیں اور وہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں وَالتَّوْفِيقُ بِعَدِ اللَّهِ تَعَالَى واستغفر الله لي ولك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.